یہ مشاعروں کی عادت کی وجہ سے جی پہلے مصرے میں دعویٰ ہے دوسرے میں دلیل ہے مثال یا تشویل ایسی ہے کہ فوراً سمجھ میں آ جائے اس کی وجہ سے لوگوں کو خیال یہ ہو گیا ہے شاعری دل تک والی بلکہ یہ کہ ادھر زبان سے نکلے اور سمجھ میں آ جائے تو بھئی فرض کیجئے کہ کوئی شاعر کوئی خاص واردات پسند کرتا ہے جی یا اس نے آج کی کسی حقیقت کو کسی علامتی رنگ میں دیکھا ہے یا کسی دو مالا کے رنگ میں دیکھا ہے تو اسے حق ہے اس بات کے کہنے کا تو اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر شخص سے جو کلیسیکل موسیقی سے کچھ لطف چاہتا ہے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کے کچھ آداب جانتا ہو آج کل آپ جانتے ہیں کہ تشدیدی مصوری نہ صرف مقبول ہے بلکہ اس کی مانویت بھی تسلیم کی جا رہی اس کے متعلق جعفری نے کہہ دیا تھا کہ جس کو سمجھے تھے انداز وہ عورت نکلی <تصفح> <تصفح> تو یہ عام رد عمل ہوا <تصفح> <تصفح> سوال یہ ہے کہ شاعر یا فنکار کو آپ یہ حق کیوں نہیں دیں گے کہ وہ اگر اپنے مخصوص تجربے اپنی مخصوص کیفیت کے اظہار کے لیے مخصوص زبان استعمال کرتا ہے اور جب وہ زبان استعمال کرتا ہے تو پرانے سانچوں کو توڑتا مڑوڑتا بھی ہے اور جو لفظ کثر استعمال سے پاماد ہو گئے ہیں ان کی جگہ پر نئے لفظ لاتا نئے خلا میں سے تو نہیں لاتا وہ کسی پرانی روایت کو تازہ کرتا ہے ہم اسے بھول گئے ہیں کوئی ایسی اصطلاح لاتا ہے کوئی تلمی لاتا ہے اب لوگوں کے ذہن میں اگر وہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہونا چاہیے تو میرا مطلب یہ ہے کہ ترسیل کا معاملہ جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے صرف شاعر کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ہر چیز اس طرح بیان کرے کہ ہر شخص کی رائے چلتے سمجھ میں آ جائے ریڈیو والوں کا فرض دوسرا ہے اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے انتخاب کرے کہ اس سے زبان میں جان پڑ جائے اور لفظ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک ترشا ہوا نگینا بن جائے جس سے شوائیں نکلیں تہدار ہو اس کے معنی پر اتنا غور کیا جائے نئے نئے پہلو نکلتے ہیں اس کے لیے کبھی کبھی اس کو مم بھی ہونا پڑے گا کبھی کبھی اس کو اسکال سے کام دینا پڑے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر مشکل اپنا کلام بنائے <تصفيق> <تصفيق> یا جان بوجھ کر <کے> مبہم بنائے یا <تصفيق> خامخواہ کے لیے رو ڈالنے ایسا کرے وہ اپنی مخصوص بات اپنی مخصوص زبان میں کرے گا کاری کا فرض میں یہ سمجھتا ہوں ہے کہ وہ اس کی زبان کو سمجھے پہلے ذہنی ہمدردی پیدا کرے اور استعمال کیا تجربے سے ہمیں ہمدردی نہیں ہے لیکن پہلے یہ ہمدردی ضروری صورف ادب کے لیے آج کل جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ بول چال کی زبان ہونے کے بجائے یعنی جو کسی سامع کے بجائے قاری کو نظر میں رکھ کر وہ زبان کا انتخاب کیا جا رہا ہے یعنی تحریر کی زبان ہے وہ یعنی اسپوکن ورڈ کے بجائے ریٹنگ ورڈ کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے شاید کہ جو جدید شاعری ہے وہ مسائروں میں اتنی آسانی سے مقبولیت حاصل نہیں کرتی جتنی کہ پرانی جو ہماری ٹریڈیشن کی روایت کی شاعری ہے وہ کر لیتی ہے تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ آپ کے خیال میں خوشائن ہے یا ناگوار ہے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر تہذیب کی ترقی کے ساتھ اور ادبیات کے ارتقاء کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ تحریر کی اہمیت بڑھ گئی ہے شاعری اگر بول چال کی زبان سے قطر کر لے گی تو اس میں کمی ہو جائے گی وہ تو رہنا چاہیے تعلق لیکن تحریر کی زبان شاعری میں آئے گی شاعری کو یہ حق ہوگا بلکہ نسل میں اتنا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مخصوص اور تاریخ بھی بچے آسانی سے یاد کرنے سے لغت بھی اس میں لکھ دیجئے اب تو نصف سب کام کر سکتی ہے جو کام شاعری بہت سے کرتی تھی وہ نصر کے حوالے کر دیے اور نسل کی ترقی بھی ہے جو لوگ سارے نسل میں گے اب شاعری کا کام اور مخصوص ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں جو نسل میں بیان نہیں ہو سکتی ان کو وہ شاعری بیان کرے گا اور وہ تار آپ کے ذہن کے اور روح کے جو نفل نہیں چھیڑ سکتی ان کو شاعری کے ریز چھیڑے گا اس لیے اس کی زبان ظاہر بات ہے کہ اگر بول چال سے قدم کر لے تب تو کچھ کمی اس میں آ جائے گی لیکن وہ تحریر کی زبان ہوگی اور ہر شاعر کی زبان اپنے کلیسیکل سرمایہ سے کچھ نہ کچھ رشتہ رکھتی ہے آپ نے دیکھا ہوا اب مغرب میں بھی یہ ہوا ہے کہ سترویں صدی سے انگریزی شاعری بول چال سے کچھ قریب آئی اور کلیسک سے کچھ دور ہوئی لیکن کلیسک سے رشتہ تو نہیں ٹوٹا اس کا اور ہر بڑے شاعر نے نیا رشتہ کائم کیا ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں اس وقت آپ دیکھیے کہ شاعری کی زبان اب وہ غزل والی زبان تو نہیں ہے خود غزل کی زبان میں تبدیلیاں ہوئی جی. بول چال کی زبان سے ہم نے بہت کچھ لیا ہے ہمارے بعض جدید شاعر جو ہے وہ بول کی زبان میں لکھتے ہیں لیکن وہ بول چال کی زبان جو ہوتی ہے وہ بول کی زبان سے قریب ہوتی ہے لازمی طور پر بول کی زبان نہیں ہوتی اور کلیسکل زبان سے یا کلیسیکل سرباح سے اس کا رشتہ ٹوٹتا نہیں جی. تو میرے نزدیک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کی شاعری غزل کی زبان سے الگ ہوگی اور اس کو ہونا چاہیے मैं روایت رشتہ نہیں چھوٹ چھوٹ چھوٹ چھوڑے جی میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آدمی کو روایت ہونا چاہیے روایت پرست نہیں ہونا چاہیے آپ سے یہ شکایت کی جاتی ہے کہ پہلے آپ ترقی پسند ادب کے نظریہ سازوں میں پیش پیش تھے اور اب آپ نے اپنا آزادی مذہب تبدیل کر کے का کا قلم پڑھ لیا ہے بھائی دیکھیے امیر صاحب آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا ہے میں <سؤال> آپ کو ایک شیر جگر کا سناتا ہوں جی تو جہاں پہلے تھا دوست وہی آج بھی ہے دیکھ لندان قداخار کہاں تک پہنچے جی خود آدمی جیسے جیسے اس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے زندگی کے تجربے حاصل کرتا ہے ویسے ویسے اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں تبدیلی فطرت کا قانون ہے اور جو ہمارے چوتھی دہائی میں یا پانچویں دہائی میں مسائل تھے اس کے مقابلے میں آج وہ مسائل مختلف ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ادب کے ایک طالب علم کو اس کی سمت اور رفتار میں اے اے کوئی تبدیلی کہیں سے ہوگی نہیں اس لیے کہ بڑی چیز ترقی پسندی یا جزیدیت نہیں ہے بڑی چیز ادب ہے جی ترقی پسندی کی اہمیت ہے اس کا ایک تاریخی رول ہے اس نے ہمارے ادب کو بہت کچھ دیا ہے لیکن ترقی پسندی کا وہ تصور جو اس چوتھی دہائی اور پانچویں دہائی میں تھا میرے نزدیک وہ تصور آج کافی نہیں ہے ہمارا ادب اس سے آگے بڑھ چکا ہے جدیدیت اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ ایک اور مسلک ہے یا ایک اور تحریک ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے میں تو اس کو ایک میلان سمجھتا ہوں اس نے بعض چیزیں ترقی پسندی سے لی ہی ہیں لیکن بعض چیزوں میں اس سے آگے ہے اور مجموعی طور پر اصلی شعور کی وہ ترجمانی کرتی ہیں تو میں اپنے آپ کو اس طرح سے خانوں میں نہیں بانٹنا چاہتا کہ صاحب ہم ترقی پسند ہیں یا ہم صرف جدیدے پسند ہیں بلکہ میں یہ آس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ادب کے طالب علم ہیں اور ادب میں جو زندگی کے تقاضے ہیں یا عصری شعور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور اس لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج کے ادب کے افہام و تفہیم کے لیے ترقی پسندی کے مقررہ اور نسبتاً محدود اپنی جگہ پر ہم سانچے کافی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات واضح کر دی جی اگر کوئی بات تشنا رہ ہو تو میں پھر اس کو واضح کر دوں نہیں آپ نے کافی تفصیل سے وضاحت کر دی ہے اس مدعے کی لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خود جدیدیت ایک لیبل اور عادت بنتی چلی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ کسی بھی طرح عدب کے لیے اور معاشرت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی آپ اس کے بارے میں کیا محسوس دیکھیے لیبل والا معاملہ تو ہمارے ہاں ایک مرض کی حیثیت طرح ہے اور صرف ادب میں نہیں ہر چیز میں جی سیاست میں بھی ہے مشکل یہ ہے کہ سہل پسند لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر لیبل سے ہی آدمی کو پہچانتے ہیں اس لیے یہ سمجھ لیا ہے کہ ترقی پسندی کا یہ لیبل ہے کا یہ لیبل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب میں اس طریقے سے خانے یا لیبل نہیں بنانے کی, بنا کی بنا طریقہ فکر کی بنا پر آپ ایک قائم کریں گے رائے تو آپ کو دینی پڑے گی تو اگر یہ سمجھا جائے کہ صاحب جدیدیت ایک لیبل ہے تو میں اس لیبل کا قائل لیں جی جس طریقے سے میں ترقی پسندی کے لیے بھائی ترقی پسند ادب میں ادب کو بھی دیکھنا ہے بنیادی چیز تو ادب ہے جی آج انہیں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ترقی پسندی کا ایک خاص سیاسی مفہوم دیکھتے تھے ہی پہلو کو نظر انداز کرتے تھے اگر جدیدیت میں بعض لوگ صرف جدیدیت کے ایک مخصوص پہلو کو دیکھیں اور ادب کو نظر انداز کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہوں جی میں ادب دیکھتا ہوں ادب میں ترقی پسندی بھی اپنی جگہ ایک ضروری شہر تھی لیکن میرے نزدیک تاریخی حالات کی بنا پر اب وہ تصور جو ہے وہ ناکافی ہے اب ضرورت ہے کہ ہم جدید دور کے بعت کو اپنائیں اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم قدیم کو بھول جائیں بلکہ اس جدید شعور کی ہم عکاسی کریں صرف یہ مطلب جدیدیت کوئی میرے نزدیک سکول نہیں ہے نہ کوئی تحریک ہے یہ ایک میدان ہے میدان میں ترقی پسندی سے بعض چیزیں نہیں ہیں لیکن اس سے موجودہ حالات کی بنا پر قدرتی طور پر کچھ آگے بڑھیے اور زیادہ جامع ہے اس میں مختلف لوگوں کے یہاں مختلف قسم کی جدید ہوگی جیسے کہ لوگوں کے یہاں مختلف قسم کی ترقی پسندیاں تھیں یہ ادب میں ہوتا ہے اور سب کی گنجائش ہے بالآخر وقت فیصلہ کرتا ہے جو سال عناصر ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور جو فیشن ہوتی ہے یا محل نقالی ہوتی ہے محض سستی مقبولیت کے لیے ہوتی ہے وہ رفتار ختم ہو جاتی ہے جی سور صاحب آپ کا پہلا مجموعہ تنقیدی مضامین کا تنقیدی اشارے بیالیس میں جی پھر جی نئے اور پرانے شراب چھیالیس جی تنقید کیا ہے سینتالیس جی ادب و نظریہ چبن جی اور نظر و نظریے تہتر اور مسدت سے بصیرت تک ادب چوہتر میں آنے والا ہے اس کے علاوہ سر صبیر اور ذوق جو جی. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا بعض مجموعے تو آپ کی ریڈیو تقارییر پر مشتمل ہیں خاص طور سے <تصف> कर, جی, कर, جی आ, दिए दिए اور باقی جو مضامین آپ نے ادھر ادھر یعنی رسائل میں ہماری زبان کے ایڈیٹوریل وغیرہ جو لکھے یا مختلف سیمینار میں پڑھے وہ ہیں لیکن کوئی مستقل کیا تھا کوئی یعنی یکسوئی حاصل نہیں ہوئی یا آپ کی جو گناہوں مصروفیات کی ان کی وجہ سے آپ کسی اگلے صاحب یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ مستقل تصانیف دو تین سامنے آنی چاہیے تھیں اور اس کے سلسلے میں کچھ کام ہوا بھی ہے پسند غالب پر ایک کتاب ہے دیو تحریر اقبال پر بھی بہت آپ کے خاص موضوعات اور ہوا یہی کہ مختلف تعلیمی منصبی اور دوسری ادبی مصروفیات کی وجہ سے یہ کتابیں اب تک نہیں آ سکیں بات میں آپ سے الٹا الٹی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کتاب مضمون ہو وہ جواب نہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ چیزیں کیسی ہیں کتابیں بھی ہونی چاہیے ملامی بھی ہونی چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں والوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانچ سو سفید کی چیزیں جمع کر دی ردوز کتاب ہو گئی تو مصنف بن گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غور سے چیزیں پڑھتے نہیں ہیں اور بعض چیزیں کیوں ہی مشہور ہے آپ کی میرا ارادہ ہے اور یہ کمی مجھے خود محسوس ہوتی ہے کہ غالب اور اخبار پر ان دو پر میری کتابیں میرا حال ہی ہے کہ دو تین سال میں آ جائیں گی جی آپ کے بعض ناقدین نے یہ شکایت دیکھی ہے کہ جہاں آپ کے مضامین میں ادب کا کہ کسی خاص پہلو کا جائزہ بہت اچھی طرح لیا جاتا ہے زبان بہت اچھی ہوتی ہے اور معلومات بھی کافی آ جاتی لیکن تجزیہ بہت کم ملتا ہے تو آپ کسی نذیر ادب کے تجزیہ سے گریز کرتے ہیں یا تجزیہ کو ضروری نہیں سمجھتے ایسا تو نہیں ہے کہ میں تجزیہ کو ضروری نہیں سمجھتا اور یہ نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کا تجزیہ نہیں کرتا بلکہ ہوتا ہی ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے میرا اب تک طریقہ کار یہ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ عام طور پر نہیں برتتے کہ فن کے ساتھ یا فنکار کے ساتھ انصاف ہو جائے اس کی ترجمانی ہو جائے اس میں جو پہلو لیے ہیں جن مسائل کا اشارہ کیا ہے جس طرح اشارہ کیا ہے وہ سامنے آ جائے اور اس کے بعد پھر اس کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہو تو پہلے ترجمانی اور پھر پرکھ میں نے اپنے مضامین میں لکھا بھی ہے کہ تنقید صرف ترجمانی کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں قدروں کا تعین بھی شامل ہے ان کی قدر و قیمت کو پرکھنا بھی ضروری ہے اس کی میں کوشش کرتا ہوں اس کی وجہ سے بال اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تفصیل تجزیہ نہیں ہو پاتا ही. لیکن میں سمجھتا ہی ہوں کہ اچھی تنقید میں جہاں یہ بنیادی چیزیں آنی چاہیے وہاں تجزیہ بھی ہونا چاہیے بعد لوگوں نے ایسا کیا ہے اور اس طرح تجزیاتی تنقید کی طرف توجہ ہوئی ہے تو تجزیاتی تنقید اپنی جگہ مفید ہے لیکن جو نظریہ ادب کا اس کے پیچھے ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے جی اور میں سمجھتا رہا کہ ہمارے پڑھنے والوں کے ذہنی شعور کو بیدار کرنا ان میں ادب کا کچھ عرفان دینا اور ادب کی جو اپنی قدریں ہیں ان کا کوئی احساس دلانا اتنا ضروری معاملہ ہے کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے اس کے بعد پھر تفصیل تجزیے کا आएगा बहुत बहुत शुक्रिया आज की गुफ्तु आज की यबत बहुत दिलचस्प बेहद मुफीद रही और हमारे सुनने वालों को भी यकीन पसंद आएगी शुक्रिया आपका भी گیا انٹرویو دے رہے تھے امی